شہید اسلام ڈاٹ کام ہر چیز کے پیدا کرنے اسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم علم رب ترک ربو کا بھی اصحاب الفیل فیل ہے نا تخویف و خروی کے بعد دنیاوی خلاصہ شاعر اللہ کی توہین کا انجام میرے محترم یہ ہے نا صورت علم ترقیفہ اس کا موضوع ہے شاعر اللہ کی توہین کا انجام یہ موضوع صورت ہے شاعر اللہ کی توہین کا انجام اس کا لمبا چوڑا واقعہ ہے بابا شاہ نظور میں بالکل مفت عرض کرتا ہوں یہ شاہ ہبش کی طرف سے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 پرندے اتنے اتنے بڑے کبوتر جتنے نکلے کیسے سمندر سے ان کے منہ کے اندر بھی گا تھی کنکری تھی پاؤں کے اندر بھی گاہدی کنکری کی دو دو ککڑی تہارے کے پاس بس انہیں گرانے شروع کر دی تو دیج گولی کی لگا لگتی تھی نا ان میں سمی بادہ بھی اللہ نے رکھ دیا کوئی وہاں مرے جو وہاں نہیں مرے تو زہر اثر کر گئی گھر مرے لولے لنگڑے بےمان تباہ ہو گئے تو یہی ہے شاعر اللہ کی توہین کا انجام علم تارا استفاء میں تعجیب ہے علم تارا بمان علم طالم یہ رویاتی علمی ہے کیا نہیں جانا تو نے کہ کیسا معاملہ کیا رب تیرے نے اصحاب فیل کے ساتھ ہاتھی والوں کے ساتھ وہ محمود ہاتھی تھا بڑا علم یا جال ہم فی تزلیل ای بیان معاملہ ہے کیا نہیں کیا تھا ان کے داؤ کو مکرو فرید کو تباہی کے اندار وارسل علیہم قیفیت تظلیر کے بھیجے ان کے اوپار پرندے جاؤ کدر جاؤ قائر کا بنا پرندے ابابیل من جاؤ کدر جاؤ بعض لوگ کہتے ہیں پرندے ابابیل بھیجے غلط معنی کرتے ہیں چھوٹا پرندہ ہے ابابیل اس کا نام رکھتے ہیں ابابل کا منع بابیل نے کیا ہے جوک در جو میرے شیخ حضرت خالد بھی رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب ہے والمرجان اس کے اندر حضرت نے لکھا ہے میں نے حوالہ بھی وہی دیا ہے کہ جم ان لا واحد لہو ابابل ایسی جمع ہے کہ اس کا واحد کوئی نہیں وکیلا واحد ابالا بعض حضرات کہتے اس کا واحد کیا ہے کہ کی بالا ہے تحقیق یہی ہے جمن جم اللہ واحد بھیج ان کے اوپر پرندے جاؤ در جاؤ کہ پھینکتے تھے ان کے اوپر کنکریاں سجیل سنگ گل کی کنکریاں سجیل عربی ہے یہ مرب ہے سنگ گل کا فارسی میں کیا کہتے ہیں جی سنگ گل وہ تو سنا دو کنگر کیا کنگھر کی کنکریاں جیسے جانور بھوسا کھاتا ہے نا مولوی صاحب سے پھینک دیتا ہے ریاستی مولوی صاحب اگال تو سے آدھو دو ہاں اگال سمجھے وہ کھا کھا کے ایسے جو کرتا ہے نا